صلی اللہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنا فرض ہے اپنی اصلاح کرنا فرض ہے. فرض کو کہتے ہیں جو ہر ایک آدمی کے اس کی ذات کے لیے واجب لازم ہوا ہر ایک آدمی نے اپنے ذاتی طور پر اس کا حاصل کرنا ہے اس کا حاصل کرنا ہر ایک آدمی کے ذمے لازم ہے ٹھیک ہے نا فرض کو کہتے ہیں پانچ وقت کے نماز ہر ایک آدمی نے اپنی ذات کے لحاظ سے اس کو حاصل کرنا ہے ٹھیک ہے نا فیصلہ آپ نہیں کرنا یہ بھی فرض ہے اور اس کے درجے ہیں کچھ درجہ فرض ین ہے کچھ فرض ہے تو آگے مستحبات کی طرف جائے گا فرض عین کس اصلاح کو کہتے ہیں فرض عین اس اصلاح کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں آدمی اور ذہن و سسدا کو کہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آدمی ظاہری اور باطنی فرض واجب سنتے موقعہ اس کو حاصل ہو جائے دین کی تین چیزیں فرض واجب سنت موقع دا یہ ضروری دین ہے کو اصلاحی طور پر تین جدا شو میں واجب سنت کے طور پر بیان کیا ہوا ہے ورنہ ان تینوں کا ترک جو ہے اس کا جواز نہیں ہے یہ تو عام بولنے کو بھی عام مفتی کو بھی پتا ہوگا اس مسئلے کا کہ ترک دائن ترک سنت موقع یہ گناہ کبیرہ ہے اس کو فرقے میں یہ کہا تھا کہ کبھی عزر ہو یا کبھی ہے تو کبھی عزر ہو جائے یا کبھی ایسے ہلاک ہو جائیں کہ اس سے نہ ہو سکتا ہو تو تاکہ اس کو فرق نہ رکھا جائے کہ مشکل پڑ جائے گی ورنہ کوئی یاد بھی کہیں. میں ضرور سندر پڑتا ہی نہیں دائمی طور پر ترک کر لے تو یہ گناہ قبیرہ میں مبتلا ہے اور ترک سندر ہے یہ احمد کبیر رفائی رحمتہ اللہ علیہ نے البیان المشید میں اس بات کو لکھا ہے کر سنت باطن میں کفر کی رغبت کی علامت ہے اور ظاہر میں کفی کی علامت ہے ظاہر میں کفی کی علامت ہے اور باطن میں کفر کی رغبت کی علامت ہے اور یہ کا داتا کہ وہ تو اس اصلاح اسے کہتے ہیں کہ فرض باجب سننے کے اس پر عمل کی توفیق آدمی کو ہو جائے تو سمجھیں کہ اس کو ضروری اصلاح اس کو حاصل ہوگی اور میں کہ برا فلح الخینہ کا اس کو احساس ہونے لگے اور اس کے تحت استعمال نہ ہو رہا ہو اور یہ ایسی بات ہے کہ یہ میری طرح ملڑ کو, مفت کو بھی پتہ نہیں ہوتی میری طرح مفت کے مفتی کو بھی پتہ نہیں ہوتی میری طرح مفت کے شیخے کو بھی پتہ نہیں ہوتی ہے میں کہہ رہا ہوں کیا شیخولا جسڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ اسے کہا کہ آپ نے ایمبرٹ کے خلاف کیسے فیصلہ کیا فلاں آدمی کا بنتا تھا اتنی اس کی نہ تک اس کی ڈاڑی آ رہی تھی اور دوسرے آدمی کو دلایا تو اس نے کہا کہ سمے کڑے ہوئے لمازی وادر کے دیش در روپیہ خرچہ کڑے ہوئے یہ شیخولہ جفڑا کہہ رہا تھا یہ شیخولا جھفڑا کہہ رہا تھا اس کا خیال تھا کہ جار مجبور میں نے پڑھایا ہے درخت میں بس وہ کافی ہو گیا ہے اب یہاں جہاں کے سیٹے تھا اور کون سیٹے تھا بکور ماں اسے طریقے سے خبر آپ کو کہ عمل کے بعد سے اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس وقت عمل کا تکا تھا اب مجھ مجھ سے مطالبہ آپ آیا ہے اور یہ بات جو جی ہے تو یہ لیکن بروزیہ اللہ نے کہیے ایک آدمی آ جاتا بعد میں کھڑا ہوگا چلا تیرا سوچا تھا کہ ہمارے مدرسے کو اس نے شیخ ہمارا نام ہی دیکھا میں نے کہا اس کو خواہش کا نام ڈلے کون سا نظر دل دیتا ہے پھر اس کے نام پر اس کو نہیں پتہ لگی بروسے آیا بھائی بہت تلا فضل سب سے اپنی جان خطرے میں کہ اپنا خاتون بریمان ہے کہ نہیں اور اس کا ایک گرا کر اس کے قبر پر چڑھ جاؤں نا دو چار لاتے اس کو لگاؤں ٹھیک ہو جائے گا بس. اس کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا اس جس کو آج اسی جگہ میں پہنچاتا ہوں گا اس کے بعد آئے گا نہیں یا آج اس کا کام بن جائے گا اور کر کے جائیں اس بات کا آئندہ قلعے کے کس طرح پر زندگی اس نے گزارنی ٹھیک ہے جی سوئم صاحب آئے صحیح بات کرو آٹ پوری کرو یہاں تک مسئلہ حل ہو جائے اور یہ آئندہ کے لیے اس کا فیصلہ ہو جائے مسئلہ پورا تو وہ بات میں کیبل اصل لالچ کی نہ ریا کے تحت استعمال نہ ہو رہا ہوں آدمی یہ فرض اصلاح ہے یہ فر اصلاح ہے میرے بھائی کہ سرج واجب سنت موقع پر آدمی ظاہر میں آ جائے اور باطن میں آدمی کو اس بات کا سمجھ اس کو ہو جائے کہ کیبر اثر لالچینہ ریاض کے تحت استعمال نہیں ہو رہا ہے یہ اصلاح پر ہے میں صبح کی نماز کو ہی نہیں سکتا ہوں سویا ہوتا ہوں گوائے اتنا ایمان کمزور ہے کہ مجھے وہ فرض ایمان کی اصلاح ایمان کی جو اصلاح فرض اصلاح ہوتی ہے وہ مجھے حاصل نہیں کہ اگر کالج والے کہیں کہ ٹور کے لیے جانا ہے اور بس چلے گی پانچ بجے تو میں چار بجے اٹھا ہوا ہوں کیونکہ اس کی مجھے اہمیت پتہ ہے کہ تو مجھے بس نہیں کرتی اور صبح کی نماز جو ہے تو وہ آج, آج ہے تو سات بج کر چار منٹ پر رضا ہو رہی تھی اتنے دیر سو سے اوپر تک سے چلتی آج کر کے وہ کچھ دنوں میں سات بیس تک جاتی ہے وہ مشتری نہیں ہو رہی تو مطلب فرض اسلحی مجاثر نہیں ہے اور یہ بڑے صاحبان جو ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں بیت ہو سنت اور مطلب ان کا کیا ہوتا ہے ندار نہ کھولنے والا خبر یا صاحبہ بیت ہو سورت معاہدہ ہے وہ تو صورت معاہدہ ہے ہاں جی یعنی سورت معاہدہ ہے اور ہاتھ نہ دینا اس کا طریقہ ہے رسم ہے لیکن وہ جس چیز کے لیے کی جاتی ہے اصلاح کے لیے وہ تو فروین ہے نا وہ تو فروین ہے کی جاتی ہے اور رحمان سارے کے سارے خطرے ہیں میرے بھائی اور پھر بعض اصلاح کے اپنے سارے ہم کاموں میں ضروری کاموں میں مہم کاموں میں مشورہ کرنا رہتا رہتا ہے پوچھتے رہتا اپنے سے رہتا رہتا مشورہ کرتا رہتا ہے اس بات کی فکر میں رہتا ایسی بات ایسی نہ کہ میرے لیے ضروری تھی لیکن وہ سکا اللہ کا مجرم ہو گیا ایسی بات تھی میرے لیے ضروری نہیں تھی میں نے فکر لی اپنے, آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا پریشانی میں ڈالا مشکل میں ڈالا اپنے کو اور سے نظر میں آخر کچھ بھی نہیں ہوا یہ سید کتب میں اخان المسلمین کو جو کھڑا کیا نا مصر میں جتنی مارے انہوں نے کھائی جتنی شامت ان کی ہوئی ہے کیا آپ سوچ نہیں سکتے اور نتیجہ آج تک سفر کے بھی حساب نہیں ہوا اور یہ, یہ میں آپ کو بتاؤں عجیب اس کو امریکی سمجھتی ہے کہہ رہا ہوں اس کو امریکی سمجھتی ہے آپ کے جو بند کے اکار میں شیخ ہلند جس آدمی مولانا گلس زردی جس آدمی کا سمجھ سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں گے اور میں باقی ان کو میں نے دیکھا کہ اس بات کو سمجھتا ہوں بہت اہم بات میں آپ کہنے والا ہوں اس کو کھول کے ایسے جذباتی ایسے بیوقوف اور ایسے ایکسٹریمسٹ لوگوں کو آگے کیا جائے کہ جو لوگوں کے جذبات کو مشتعل کر کے ان کو مرنے مارنے اور ٹکرانے پر تیار کریں اور بنیاد ان کی ہو کہ ہم یہ شریعت کو نافذ کر رہے ہیں اور اسلامی حکومت کا قیام کر رہے ہیں باہر جو دو آدمی ان کو دیکھ کر آ جاؤ کلی ان کو دیکھا ہو کون ہے آل اخبار پوچھ کے بتا دیں گے کہ ان کو بنیاد ان کو دیں کہ ہم شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں قیام حکومت چاہتے ہیں اور ان ایسے جذباتی لوگوں کی وجہ سے اتنا ان کو پٹاؤ اتنا ان کو مشکلات میں ڈالو کہ رگڑے کھا کھا کر کھا کھا کر ان کا خاتمہ ہو جائے yeah. آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے, کے مسئلے میں امریکہ کا پاکستانی سارے دینی انصر کو کترا کرنے کا پروگرام پاکستان کے ساری دینی انصر کو کترا کرنے کا پروگرام کہ جب یہ کترا ہو جائیں گے تو پھر اس علاقے میں سیکولر حکومتوں کا قیام اور ہمارے ایجنٹوں کا آنا پھر یہ آسان ہو جائے گا اگر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے خاص دوست تھے تو والد مجذوبیت میں تھے تو وہ کہتے میں گیا اور میں نے زولاق کو کہا کہ تیری قزائے حاضر کیجیے گا پر امریکہ ایسے سے کرے گا پیچھے سے تو بات پیسے کرتے تھے واضح سارے گنے نام لے کر بات کرتے تھے تو وہ ایسے ایسے کرے گا لیکن ایک بات کو یاد رکھنا کہ جنگ کو تو ہم سود رکھنا مدد خوب کرنا اور جنگ کو دل رکھنا اور ان آگے بدلدیشوں کا خیال تھا کہ ساری تبلیغی تحریک جو چھلانگ لگا کر آئے گی اس جنگ میں ان کو کتلا کر کے ان کا خاتمہ کریں گے اور دوس کے خلاف جنگ میں جو جمجو ان چارٹر میں لگائے ہوئے چہرے لگائے ہوئے جو ہو گیا ہے جو اس کی کارکردگی دوسروں کی نہیں ہوئی ہے میں کسی نے کہا کہ تو تاری لے جائے ہم نے کچھ کیا ہے بہت بچیت والی تاریخ تھی انہوں نے سارے وسائل کو بچایا ہے سارے وسائل کو بچایا ہے اچھا تو یہ ان لکھا ہوتا ہے کیسے لوگوں کو آگے لایا جائے جس وقت آدھا فلسطین مل تھا مسلمانوں کو اور آدھا یہودیوں کو ہو رہا تھا تو یا سرساد بالقوق آگے کہ استعمال میں سارا لوں اور جب مکمل تباہی اس نے کر لی تو پھر ایک تحصیل میں ایک یہودی عورت کو نکاح میں لے کر بیٹھ گیا اور رات سلام کو دیا گیا اس نے یہاں دین کا خاتمہ کیا اس جگہ پر پہنچایا کہ جب بولے شرکشی کر رہے جگہ کچھ نہیں اور برڈر کی حکومت کے قیام میں رکاوٹوں میں نے نہیں ڈالی تھی اس لیے کس آدمی کے ہاتھوں سے دین کا خاتمہ کریں گے اور پھر اس کا خاتمہ اپنے لوگوں کے ہاتھوں کریں گے اور اساموں کو تیار کیا تھا کہ روس کی کمر سے فربھائے گے یہاں پر اور پھر اس کو ڈالیں گے فعودیوں کی حکومت پر تو یہ غیر شری اس کا پوری شریعت نافذ نہیں ہے اس کا خاتمہ کرو اور وہاں اپنا سیکر مقصد حاصل کریں گے دیکھو نے بجائے ان کے پیچھ پڑنا کن کے اوپر ہی ڈال دیا میں کیونکہ اس وقت جو جویا آل سود کے شریعت کا نفاذ اور شریع قیام ساری کباحتوں کے باوجود اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے تو میں مکرمہ جب جایا کرتا ہوں تو ابو البنان صاحب بہت زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں تو میں کہا کہ اندر کا آدم ویدان والدمی ہے تکلیف وغیرہ ہوتی رہی ان سے ورنہ بہتی تو مجموعی دنیا اسلام کے نکھیے پر ڈالے نگاہ ڈالے تو ایک ایسی جگہ جہاں پر جی شریعت نافذ ہو باوجود ساری کباعتوں کے بہت بڑی اللہ کی رنیمت ہے پہلے کسان کے آج طبیعت تھا وہ صاحب بات ساری باتیں نکل گئی زبان سے ہر وقت گھر بات نہیں نکلتی ہے جس مدتی. اس کی خدا بنتی ہے تو بات نکلتی ہے زبان سے ہم ہسان بات سیکھی ہوئی تھی کہ جب تک ہمارے بڑے موجود ہیں تو جس بات کو حکم دیں گے ہم اس کے لیے تیار حکم دیں کہ دریا میں چھلانگ لگاؤ تو یہ بدل کی جنگ میں جس طرح کہ آپ نے لشکر کھڑا کیا نا تو صورت حال یہ ہوئی تھی کہ پہلی اطلاع تھی کہ قافلہ آ رہا ہے اور اس کو قابل آ رہا ہے یہ اسلیہ پیسے وغیرہ لے کر جا رہا ہے اس ساری چیز کو کفار نے مسلمانوں کے خلاف جنگ پر استعمال کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ کی ترتیب یہ تھی کہ وہ جنگی بنیادوں کا خاتمہ فرمایا کرتے تھے کہ جنگ وجود میں نہ آئے یہ آپ کی ترتیب ترتیب تھی کی تو اس کے لیے آپ نے جلدی جلدی لوگوں کو جمع کیا دوڑتے دوڑتے آتے جاتے تین سو تیرہ آدمی تین سو آدمی جگہ جمع ہو گیا تین سو تیرہ میں آپ تھے اور اس پہ دیکھا عثمان اجلاح نے کھڑے ہیں ان سے کہا کہ آپ کہہ لیا تو موت آدگی کشمہ کچھ بیماریوں کو چلا ہے تو آپ اپنے گھر واپس ہو جائیں گے. واپس ہوتے تین سو گیارہ ہوتا تین سو اور وہاں چلے آگے تو ابو سفان بہت ماہر آدمی اس کو پتا چلا کہ لشکر آ رہا ہے میرے کے بندوبست کیا ہوا ہے اور اس نے اپنا راستہ بدلا اور دوسرے راستے پر چل پڑا دوسرے راستے خبر ملی نا اس طرح ہوا کہ ایک جگہ آپ کا پڑاؤ ہوا پڑاؤ سے آپ جا کر دوسری جگہ آپ کی طرف بڑھے اب اس کا جو قافلہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے مینگنی پڑی ہوئی اس نے اٹھائی توڑی اس کے اندر کھجور تو گٹلی تھی گئے تو مجھے اس کی نہیں لوگوں سے علاق پوچھا ان کو پہلے چلا پڑھا. تو روکنے کے لیے بندوبست اس طرح سے دلتا دلتا تبدیل کر دیا تو کر دیا اب اسی میر چلے ہوئے ہیں مزید مرورا سے اور اس نے جا کر جو ہے تو جلدی سے بندوبست کر کے اور لشکر لا کر جو ہے تو مدر کے مقام تک پہنچا دیا اب اسی میر کوئی گھر کو آ کر اصلے کر دے کرتے سکتے <laughs> ایسے لاج بدلا ڈال دیے کہ بس یہ تین دو تیرہ ہیں انہیں دو تلواروں کے ساتھ لڑنا ہے تیس دردوں کے ساتھ لڑنا ہے آپ نے صاحب اکرام کے آگے بات رکھی آج فرمایا ماجرین رو کر کھڑے ہو کر اپنا مطلب ایک تھلی دیتے تھے کہ ہم لڑیں گے جیسے آپ فرمائیں گے کرتے آپ پھر بار بار اس بات کو دوہرا رہے ہیں پھر ماجرین کھڑے ہو کر جواب دے رہے ہیں تو انسار جو تھے وہ ماجرین کو اپنے بڑے سمجھتے تھے لہٰذا کہتے جو بات نہیں کی ہماری بھی یہ جو فرماتے ہیں انصار کون جگہ ہوا کہ حضور بار بار پوچھ رہے ہیں ماجرین کے جواب دینے کے باوجود آپ پھر پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا سوال جو ہے وہ ہم سے اور آگے جو پہلا معاہدہ مجرم نوالا میں جا کر ہوا تھا تو یہ تھا کہ مجنع نوالا پر کسی نے اگر حملہ کیا تو ہم سار مل کر ساتھ لڑیں گے اور یہ باہر کیا جنگ آ رہی ہے گھر پر اس کا معاہدہ نہیں ہوا وہ تھا تو ان کے سردار کھڑے ہوئے سات دن نماز ہوئے کجا رسول, اللہ رسول اللہ اگر آپ ہمیں آپ اگر ہمیں کہیں گے کہ آپ سب کے سمندر میں اسلانگ لگا دیں اور پہاڑوں سے کود پڑیں اور برقی گماز تک کھلے جائیں چار دن کے تو وہ کے جماعت ایک بستی کا نام تھا کہ اتنی دورے کو جا نہیں سکتے کے جماعت تک جانے کا اگر کہیں تو ہم آپ اس بات کو کبھی نہیں پوچھیں گے کہ مسلحت کیا ہے امر علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں کہیں گے آپ جا کر لڑو ہم تو بیٹھے رہیں گے بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے بیچ ہر طرف گے جہاں پر ایمان لایا ہوا ہے تو تلوار ہے کہ نہیں ہے نظر ہے کہ نہیں اس کا تو دیکھنے کی بات بات ہے لیکن اس طرح کے اس طرح کے حکمار کا نافذ کرنا یہ ہماری آپ کے جو لوگ ہیں ہمارے ہمارے بس کمی ہوتا ہے کہنا کہتے بھائی کی رہنمائی میں ہوتا ہے جاران سے فرمایا کہ گا کہ فتح احدت تائفتان ہے کہ تائ فتح ہے جی صاحب کو یاد ہو دو گروہوں میں سے ایک گروہ کے خلاف ہمیں فتح دینے والے ہیں احدائے فتح تسمیہ ہو گیا نا تائے فتح یہ شاید کوئی وہ ہوگا پھر فائل مفول کی وجہ سے زبردست پڑا گیا فتح تسمیہ ہے نا تو ہمیں تو اتنی نہیں ہے کہ کوئی وہ اس کا فائل مفول کا ہو تو زبر کھڑی آ جاتی ہے پتا ہوگا احتائی فتح ان کے دور میں سے ایک تو فتح دینے والے ہیں تو اسے آگے بڑھایا جی ایسی باتیں بعد میں بعد کی ایک جنگ میں ایک ابو بیدہ سختی ایک جن ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک دریا کو پار کر کے حملہ کرنے کا حکم دیا ہے اور عمر فاروق عدل کے دور میں تو ان کے مشوروں کی جو شورہ تھی مشورہ نے کہا کہ امیر صاحب جو ہے پہلے کو پار کرنا مشکل ہے پار کرنے کے بعد اب ہم قدموں میں جمائے نہیں ہوں گے کہ اگلے, اگلے ہم پر آ جائے گا ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اس طریقے سے ہمیں شکست ہو جائے گی اور ان لوگوں کا مختصر ہو جائے گا تو یہ کو معاپنا دیں لیکن امیر ساوری سے کہا بس میں امیر معاپنا پڑے گا تو میں حملہ کیا ہے اس پر اور وہی بات ہوئی ہے ان لوگوں کو میدان چھوڑ کر جو ہے تو میدان چھوڑنا پڑے اور پھر یہ لوگ مجنع منورا واپس نہیں آ رہے کہ ہم فرارون ہیں فرارون ہی. ہم بھاگے تھے میرے نام سے پھر فاروقام بجائے جہاں جہاں بسے کہ فرارون نہیں ہو تم کرارون ہو کہ تم نے تو اپنا مشورہ سیکھ دیا تھا امیر صاحب جو ہے تو امت صاحب جو روز تو امیر خود لکھا کل سوچ ہم پکار رہے تو یہ بدر والا فیصلہ جو ہے نا یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے آپ کو فرمایا گیا تو بس اسی عالمی حال میں لڑنا تو لڑے ختم نہیں تھی جیب کی مدد بھی آئی سب کچھ خیر یہ آپ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے آپ رات کو مزے میں ہیں خطرے میں تو ہمیں یہ چھوٹا منہ بڑی باتیں کر لیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بارے میں بات انسان کو کھا اللہ پاک عمل کی توفیق قدر فرمائے ایسے آلات آ جائیں گے کہ معیار گرے گا گرے گا گرے گا یہاں تک کہ کیا عالم کیا مفتی کیا پڑھنے والے کیا پڑھنے والے کیا مشاعر ایسے آلات ہو جائیں گے کہ لوگ سڑک سڑک کے درمیان میں بدکاری کریں گے اور اس زبان میں ان سے کہے گا کہ اتنی شرم کرو کہ درخ کے پیچھے ہو جاؤ تو اس آدمی کا درجہ اس معاشرے میں ابرک صدیر کیسا ہوگا اتنا نہیں علم کرتا ہوں ایسے حالات ہو جائیں گے تو تو جناب علی معمولی بات کے لوگوں نے کہا کراچی کے افلام مفتی نے مفتی نے کہہ دیا کہ تصویر کیسی ہے تصویر ایسی ہے کہ جو ویڈیو کیسنے کی ہے تو وہ پرچھائیاں ہیں اس کو تو پچاس سال پہلے وہ کہہ رہے تھے مستش کہہ رہے تھے تو وہ اب سمجھا ان کو کراچی والے مفتی صاحب کراچی والے مودی صاحب اور تم نے اس بات کو منہ سے بولا نہیں تھا پھر بولر پارٹی نے کدا داد تصویروں کو لگا کر گئے تو فرقوں پر نمائش کر دینے بولا ہی نہیں تھا مولانا صاحب فرمائے عوام ہوتا عوام کو سوئی کے ناکی کی جگہ اگر دو گے نا تو ہاتھی کو گزار لیں گے اس میں سے بچے ہاتھی بہت نہ کی جا مسئلہ بتاتے ہوئے اس بات کو خیال میں رکھو گے کہ عوام کا مطلب عوام کے دین حوالے نہیں کرنا چاہیے دی. دین کو عوام کے حوالے کبھی نہ کرنا کیونکہ اب اس کو سوئی کے ناکی کی زندگی دو گے نا اس کو اتنا کھول دے گا کہ اس میں ساتھی گزارے گا گاڑی جہاں برمان جی گوگے نا بانیو دو سو آغاز ہو نا. سم دم بس یہ بابو فریض بدور صاحب تھا نا یہ بیمار ہو گیا تو کیا بات ہے کہ یہ سائیکل اٹیک مریض ہے جگہ جگہ علاج کراتے کراتے ٹھیک نہیں ہوا تو میراٹم صاحب اس کو مردان میں بے تھے بہت لوگ دے بوت دے کو دے بوت بڑھتا ہے نہیں ڈالتے تھے گلے میں اس کو جگ کہتے وہ ہلکا کھیلتا ہے جو لکڑی کا ہوتا ہے جگہ جگہ پٹے اڑولی ابھی مار اسے اس خوب بہت کیا اس کو بس آئے آدمی ٹھیک ہو گیا تھا بیماری اس کی طرف ملانا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے پانی کتنا گہرا دیا مرغابی کے گٹھے گیٹے آب و مول صاحب جو آیا ہے آخری سر میں آ کر مرغادی کے گٹھے گٹھے بس اس میں کرنے جو کی آج جو لا إله ازا اللہ لا إله ازا اللہ لا إله ازا اللہ